تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنی من سیدھے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نری خالص اس کے بندی ہے کر جیسی اس نے تمہارا آغاز کیا ویسی ہی پلٹو گے